اصل میں امام احمد ابن حمل نے یزید کی تکفیر کی امام اعظم ابو حنیفہ نے سکوت اختیار کیا اس کی تفصیل یہ کہ نبی کا قتل تو کفر ہے لیکن صحابی کا قتل کفر نہیں اچھا اب امام احمد ابن حمبل نے کیوں تکفیر کی شاہ ابد الحق محدس دہلی رحمت اللہ نے اپنی کتاب جذب القلوب الا دیار محبوب میں نقل کیا کہ ہم نے یزید کے خلاف اس وقت آواز اٹھائی یا تلوار اٹھائی کہ وہ محرمات کے نکاح کو جائز قرار دیتا اور شراب پیتا تھا اور ایک بات اس کی طرف جو منسوب کی جاتی ہے اس کے تکفیر کی کہ اب شہداء کربلا کے سر دمیشت میں اس کے دربار میں پیش کیے گئے اس نے یہ جملہ کہا کہ میں نے اپنے باپ داداؤں کا بدلہ لے لیا باپ داداؤں کا بدلہ کیا تھا کہ ابو سفیان امیر معاویہ جس وقت اسلام نہیں لائے تو ظاہر ہے کہ بڑے بڑے عزیز اقاریب جو جنگ بدر غزب بدر میں مارے گئے تو میں نے ان کا بدلہ لے لیا اگر واقعی جملہ اس نے کہا یہ تو کفر ہے تو یہ بات کہ محرمات کے نکاح کو جائز قرار دینا اور یہ سارے مسائل امام احمد ابن حنبل تک پائے ثبوت کو پہنچے راویوں کے انہوں نے ان کی تکفیر کی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ باتیں پائے ثبوت کو نہیں پہنچیں انہوں نے تکفیر نہیں کی لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ ایک ظالم تھا ایک جابر تھا اور بہت بڑی اس کے ذہن میں فرونیت تھی اس کے گناہگار ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں اچھا امام اعظم ابو حنیفہ موقف یہ ہے کہ سکوت یعنی کوئی کافر کہے گا ہم ہم کافر نہیں کہیں گے کوئی کہے گا تو ہم اسے منع نہیں کریں گے اگر اس کے پاس اس کے دلائل ہیں لیکن امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے خود اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس کی تکفیر نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھیں بعض حضرات نے یزید پر لانت کو منع کیا کہ لانت مت کی جا علامہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ جو تقریباً نویں ہجری کے امام ہیں اپنے وط کے مجد بہت بڑے عالم انہوں نے اپنی کتاب تاریخ الخلفام یزید اور امام حسین کا ذکر کیا اور آخری میں یہ کہا کہ یزید پر اور شمر پر اور عبید اللہ ابن زیاد تینوں کے نام لے کر کہا کہ ان تینوں پر اللہ تبارک و تعالی کی لانت اب جن علماء نے کہا کہ لانت نہ کی جائے ان میں اس کا مفہوم لوگ یہ نکالتے ہیں جو یزیدی فرقے کے ماننے والے یا اس کو یزید کو امیر المومنین مانتے دیکھیے صاحب اتنے بڑے بڑے لوگ لانت کے لیے بنا کرتے ہیں. امام غزالی کہتے ہیں لانت نہ کی جائے فلاں کہتے ہیں فلاں کہتے ہیں لانت نہ کی جائے علماء کا موقف کیا ہے کوئی بھی مسلمان آپس میں ایک دوسرے مسلمانوں کو لانت نہ کرے ٹھیک موقف کیا ہے ایک دفعے آپ بیٹھ کر کے کوئی تصبی لے لیں اور اس سے کہیں کہ یزید پر لانا تو یزید پر لانا تو یزید پر لانت پوری تسبیح پھر دیں اور اگر آپ اس تصویر پہ اللہ کا ذکر کریں درو شریف پڑھیں تو دونوں میں فائدے مند کو یزید پر لانت کرنے میں تو ثواب نہیں ملا آپ کو لیکن جب آپ نے کوئی اللہ تعالی کی تصویر اور تحلیل بیان کی اس پہ آپ کو ثواب تو ملایا اسی طرح آپ دن بھر بیٹھ کر گئے شیطان پر لانت ہو شیطان پر لانت ہو شیطان پر لانت اور آپ یہ پڑھیں سبحان اللہ حمدی سبحان اللہ العظیم تو اس میں زیادہ ثواب یا اس میں زیادہ ثواب یہ علما کا موقف ہے madmi ji